ااؤد اللہ سمیم من شیطان الرجیم من وََ ننفقی وََ بسم اللہ الرحمٰن الرّحیم و سلاۃ وسلم رسول محمد ولیٰ علیہ واصحب ہی ومن تبعهم و منتبِ احموم الدین میں اپنے اللہ جو کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے اپنے اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ڈالے ہوئے جنون سے اس مردود کے دیئے ہوئے تکبر سے اور اس مردود کے خیالات اور افکار پر مبنی اشعار سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے عزت معاب رسول محمد پر ان کی آل پر ان کے صحابہ پر ان کی پاکیزہ بیگمات پر اور جس جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروئی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم سے محبت کی اہم نشانیاں اور یہ چوتھا حصہ ہے ہمارے ان موضوعات کا جن جنہیں ہم بنیادی موضوع اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی مدد کیجئے ان کے حقوق بہچانیے اور ادا کیجئے کہ زیر عنوان سمجھ رہے ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو نفس ورو سے محبت جسے ہمارے کچھ کلمہ کو بھائی بہن غلط طور پر لفظ عشق ذریعے ذکر کرتے ہیں اس محبت کے دعوے دار تو ہمارے کلمہ گو بھائیوں بہنوں میں بہت ہیں اور اپنے اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش میں درست اور نادرست حق اور ناحق حق عقائد اور اعمال کو اپنانے اور ان کے مطابق اپنے وسائل کو استعمال کرنے والے بھی بہت ہیں جاننے سمجھنے اور پھر مان کر اپنانے کی بات یہ ہے کہ ان دعوی داروں میں سے کون حق پر ہے اور کون نہیں میں نے ایک سابقہ درس جس کا عنوان ایمان کی تکمیل کی شرط رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم سے محبت ہے اس میں کہا تھا کہ خوب اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھ کر یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچی محبت میں محبوب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی اور اگر نافرمانی ہو تو وہ محبت سچی نہیں ہو سکتی پس جو لوگ بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم سے محبت کا گمان رکھتے ہیں اور اس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اس گمان اور اپنے دعویٰ کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے عقائد اور اعمال کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھیں اگر تو وہ لوگ خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کا پابند پائیں اور ان صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنے والا پائیں تو پھر انشاءاللہ اللہ وہ محبان رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم میں سے ہیں اور اگر ایسا نہیں اور وہ لوگ ایسے عقائد اور اعمال کا شکار ہیں جن کی درستگی کی کوئی دلیل صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں نہیں ملتی تو وہ لوگ محبان رسول نہیں ہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سے محبت کے دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے اس مذکورہ بالا کسوٹی پر پورا اترنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اور حدود کا پابند رہنا ان صلی اللہ علیہ و علا ع وسلم سے حقیقی سچی محبت کی بنیادی نشانی ہے اس کے بعد اسی نشانی کو کچھ مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اب آج کی اس مجلس میں اس محفل میں انشاءاللہ اللہ آپ صاحبان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علا و سے محبت کی دیگر تین اہم نشانیاں بیان کرتا ہوں ان شاء اللہ ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد ان نشانیوں کو جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ رہے گا کہ کیا واقعتا وہ لوگ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں یا مجرد دعوی محبت رکھتے ہیں یا کسی نے ان کی محبت کے نام پر انہیں غلط روش پر ڈال رکھا ہے پہلی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ نفسی و وروحی پر اپنی جان اور مال فدا کرنا جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے اور اس کی کئی کئی کئی مثالیں ہیں جن میں سے کئی مثالیں میں اپنی کتاب مثالی شخصیات میں پیش کر چکا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہی میں سے ایک مثال خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ذکر کی گئی ہے اور ایک مثال امار ام نصیبہ واقعہ میں ہے اور یہ دیکھیے یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں کافروں اور مشرکوں کی طرف سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیے ہوئے انہیں چھپائے کھڑے ہیں اور سارے تیر اپنی پشت پر کھائے چلے جا رہے ہیں اور کوئی حرکت تک بھی نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت ہو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ ولی علیہ وآلہ وسلم فداہ نفسی وی نہ کہ محبت رسول کے نعرے دعوے اور نافرمانیوں فرمانیوں پر مبنی شور شرابہ کرتے ہوئے خود ساختہ عقائد اور اعمال کی کٹھ پتلی بننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی وسلم کے اور ان کے احکام فرامین اور تعلیمات کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا یا ان لوگوں کے تہواروں میں شامل ہونا یا ان کے جیسے تہوار منانا ان کے جیسے رسم و رواج اپنانا ان کے جیسے حلیے بنانا ان کے جیسے انداز و اطوار اپنانا اور ان کی نقالی کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ محبت رسول نہیں ہے یہ محبت رسول کے منافی ہے جن جن کے پاس یہ سارے کام ہوتے دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ اپنی محبت رسول کے دعوے کی حقیقت کا اندازہ خود کر سکتے اور یہ بھی دیکھئے یوم احد یوم احد یہ ابو تلحہ الانساری رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں پر تیر برسائے چلے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں یا نبی اللہ بی ابی انت و امی لا تشرف لا یسبک سہم من سہام القوم نحری دون نحرک اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ ادھر توجہ مت فرمائیے آپ کو دشمنوں کے تیروں میں سے کوئی تیر نہیں لگے گا میری شہرگ آپ کی شہرک سے کم تر ہے یعنی ان کے تیر میری شہرک پر آئیں گے آپ پر نہیں آنے دوں گا یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ ولی علیہ و جو کچھ ہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں محبت کے نعرے دعوے نافرمانیوں پر مبنی شور شرابے خود ساختہ عقائد اور اعمال کا مظہر بن کے رہنا رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام ان کے حکام فرامین اور تعلام تعلیمات کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا ان کے جیسے تہوار منانا ان کے تہوار منانا ان کے جیسے رسم و رواج اپنانا ان کے جیسے ہولیاں بنانا ان کے جیسے انداز زندگی اپنانا اور ہر کام میں ان کی نقالی کرتے پھرنا محبت رسول نہیں ہے یہ ایسا کرنے والے جو دعوے کرتے ہیں محبت رسول کا میرے وہ مسلمان بھائی اور بہن بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے اور یہ دیکھیے ایک اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اشرہ مبشرہ یعنی وہ دس صحابی جنہیں جیتے جی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا اسی جہاد احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ننگے ہاتھوں پر روک رہے ہیں زخم کھا رہے ہیں یہاں تک کہ ان زخموں کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ مجرد ہماری طرح دعوے کرنا اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی نقالیاں کر کے ان کے ان دشمنوں جیسے انداز و اطوار اپنانا ان دشمنوں کے جیسے زندگیاں بسر کرنا اور یہ دیکھیے اسی جہاد عہد میں یہ ہیں ابن ربیع اللہ آخری سانسیں ہیں زید ابن ثابت ردی اللہ عنہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لے کر پہنچے جواب میں کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو اللہ کے رسول پر اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے کہنا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میری قوم انصار کو کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے تم لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اور یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کے آخری دم تک روح کھنچ رہی ہے تو بھی فکر ہے تو اللہ کے رسول علیہ صلاۃۃسلام کی شان کی ان کی فتح اور ان کی نصرت اور ان کی مددگاری کی نہ کہ محبت رسول کے مجرد دعوے نافرمانیاں کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اپنے بنائے ہوئے عقائد اور اعمال کرتے پھرنا نبی علیہ السّلۃۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا ان دشمنوں کی تہوار منانا ان کے جیسی زندگیاں بسر کرنا اور یہ جو باتیں ابھی میں نے بار بار دہرائی ہیں اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کا م کرنا یہ دوسری نشانی ہے جیسا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ملال کے بعد ان کے پہلے بلا فصل خلیفہ ابوبکر اس صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے لشکر کو روانہ کر کے کیا یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ و علا وسلم کہ ان کے ہر ہر حکم کی پیروئی کی جائے اور کسی قسم کی مسلت کوشیاں سامنے نہیں رکھی جائیں کسی ڈر اور خوف کے بغیر اللہ کے رسول نبی علیہ صلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ ولیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف فرضی کا قلع کما کیا جائے یہ محبت رسول کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ وہ ساری حرکتیں جو ہم کرتے پھرتے ہیں محبت کے نام پہ جن کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں وہ حرکات تیسری نشانی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی و نفسی کے احکامات پر فوراً عمل کرنا جیسا کہ جہاد عہد سے فارغ ہو کر آتے ہی اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ابو سفیان کی فوجوں کے تعاقب میں ہمراہ الاسد کی طرف روانگی کا حکم فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ نہیں کہا ابھی کل ہی تو ہم واپس آئے ہیں اپنے مرنے والوں کی یاد بھی ابھی بالکل تازہ ہے ابھی ہمارے زخموں سے خون بھی نہیں رکا وغیرہ وغیرہ وغیرہ تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی ابھی ہمارے جانور بھی تھکے ہوئے ہیں بلکہ حکم ملتے ہی تیار ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے کوئی بہانے بازیاں نہیں کی کوئی ہیلے اختیار نہیں کیے کوئی تعویلیں پیش نہیں کی. یہ ہے محبت اور وہ بھی صحابہ رضی اللہ کی محبت یہ تھے صحابہ رضی اللہ اجمعین اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس عمل کی تعریف فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک عظیم کامیابی کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ دینجاب لسول لین احسن و تکو اجرن ادیم جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مانی اس کے بعد کے انہیں زخم لگے ہوئے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوا اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ دین قالَََََََََََََََََََََََََََََََناسقجمکم قَالَ النَّاسَ فخشم فزاد ایم وقال حسب المکیل یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے یعنی منافق لوگوں نے کہا کہ کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے ڈرو تو منافقوں کی اس بات نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ سب سے اچھا کار ساز ہے اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا فن من اللہ و لم یم سسو رضوان اللہ واللہ فضل عظیم اس کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ یہ ایمان والے اللہ کی نعمت اور فضل میں سے کچھ حاصل کر کے واپس پلٹے اور انہیں کسی پریشانی نے چھوا نہیں انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے سورت آل عمران آیات 172, 173, 174 یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کہ اون صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی فوراً تاب فرمانی کی جائے ان کا حکم پہنچا تو اس پر فوراً عمل کیا جائے ہیلے بہانے نہ کی جائیں طویلیں نہ کی جائیں طرح طرح کے عذر پیش کر کے ان احکامات سے فرار اختیار کرنے کی کوششیں نہ کی جائیں اور نافرمانی تو ان سب سے بڑھ کر بڑی نشانی ہے محبت نہ ہونے کی مجرد دعوے ہونے کی جیسا کہ ہم کرتے ہیں جو ابھی میں نے بار بار گزارش کی ہے پھر کہے چلتا ہوں کہ محبت رسول کے صرف نعرے لگانا دعوے کرنا اور نا کرتے ہوئے شور شرابے کرنا اور معاذ اللہ اب تو نا اچگانے کی صورت اختیار کی جاتی ہے موسیقیاں بجائی جاتی ہیں اور کفار کی نقلیں اتارتے ہوئے کیا کچھ کیا جاتا ہے وہ سارے کام ایسے سارے کام یہ سب کے سب اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ محبت کے دعوے کرتے ہیں فقط ہم ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے اگر دلوں میں محبت ہوتی تو ہمارے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فداہ نفسی و روحری کی اطاعت نظر آتی نہ کہ ان کی نافرمانیاں اور ان کی اطاعت کرنے سے بھاگتے بھاگنے کے لیے ہم لوگ تاویلیں اور بہانے اور عذر کرتے ہوئے نظر نہ آتے تو میرے سامی نے یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا و, علیہ و کی محبت کے نام پر اس محبت کے ظام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی و کے okay. احکامات پر عمل کرنے کی بجائے ان احکامات کی تعویلیں کرتا ہے یا بغیر کسی شرعی عذر کے عمل کرنے میں دیر کرتا ہے یا محبت کے نام پر ایسے عقائد اور اعمال اپناتا ہے جن کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو نہ تو اللہ کی کتاب کریم قرآن مجید میں کوئی دلیل ملتی ہو اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں کوئی دلیل ملتی ہو بلکہ قرآن اور صحیح سنت کے مفاہیم کو اپنے خود ساختہ یا اپنے اختیار کردہ یا اپنے خاندانی اور نسبی عقائد اور اعمال کو سچ دکھانے کے لیے غلط طور پر پیش کرتا ہو جی قرآن کریم کی آیات شریفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ, علیہ, وآلہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ قولی ہو یا فعلی اس کو اپنے افکار اپنے عقائد درست ثابت کرنے کے لیے غلط طور پر غلط انداز میں تشریحات ساتھ لگا کر پیش کرتا ہو تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہی کہ ایسے شخص کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی وجود نہیں ہے بلکہ وہ بلکہ وہ اس محبت کے ذام میں کہیں اور ہی جا رہا ہے اور اگر اس کے ہاں کہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولہ علیہ وسلم کی کوئی محبت ہے بھی تو وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ درجہ سے تو بہت دور بہت نیچے ہے کیونکہ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ و علی علیہ وآلہ وسلم کی تب فرمانی نہیں کر رہا ان کی نافرمانیاں کر رہا ہے جو کہ محبت کے منافی ہے یہ گزارشات سننے والا میرا ہر مسلمان بھائی اور سننے والی میری ہر مسلمان بہن اپنی محبت رسول کے بارے میں خود اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتا ہے کر سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جرت عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اپنے نفس کے یا کسی بھی اور غچے میں آئے بغیر کسی غلط فہمی کسی تکبر میں آئے بغیر ان غلطیوں کی اصلاح کرنے میں کوئی تردد نہ کریں اور حق بات کو جان لیں پہچان لیں مان لیں اور اسے اپنا لیں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تمام کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہیں اور اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ کوششیں قبول فرمائے اور جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم پر راضی ہو اور ہم اس کے حضور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم کے تابع فرمانوں میں شمار ہوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ